بسم اللہ الرحمن الرّحم <تصفح> الحمد و و السلام و السلام و اللہ وصلّہ السّلام اللہ رسول الکریم ولّہ علیہ و صحابین اجماعی ردیۃ وب الاسلام وب محمد الله وسلم صلی اللہ علیہ, علیہ مولان صلیف دا امن آبادہ الحبیبی کا خیر خلقی کا کروڑوں بار شکر ہے اس نے ہمیں مدینہ منورہ میں رمدان المبارک کے عشرۂ مغفرت کے اندر اس اجتماع میں شرکت کی توفیق میری دعا ہے خالق کائنات ہماری یہ حاضری اپنے دربار میں قبول لوگ یہاں بار بار حاضر ہونے کی توفیق آج کا یہ خصوصی اجتماع ہمارے لیے تقریب عرص کے لحاظ سے انعقاد پذیر ہے موسن ملک و ملت شیخ الحدیث و تفصیل حضرت قبلا فیض مجسم قبلہ محمد فیض احمد اویسی صاحب خود سر صلازیز آپ کی روح مقدس کو عیسیٰ نے ثواب کرنے کے لیے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے رب زلجلان حضرت کو فردوس کے بالا خانوں میں مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کے خیوزوں پر آخاز سے مزید حصہ عطا فرمائے آج کی اس تقریب کا احتمام جگر گوشہ فیض ملت حضرت صاحبزادہ محمد فیاض احمد اویسی صاحب زیدہ شرفو کی طرف سے کیا جا رہا ہے سالانہ یہ اہتمام ہوتا ہے اور اس وقت جگر گوشہ فیض ملت حضرت صاحبزادہ محمد ریاض احمد اویسی صاحب آپ ہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہے تو کبلا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی میں نے آپ کی کچھ کتابات ضلع منڈی باؤ الدین میں مانگٹ شریف کے اندر سنے اس وقت میری عمر کوئی یعنی میں چھٹی یا ساتویں کلاس میں پڑھتا تھا اگرچہ ویسے تو بہاول پور ہمارا کسی ہری یعنی منڈی باؤدین سے کافی دور ہے لیکن اس اجتماع کی وساتت سے مجھے آپ کا اولین دیدار کا شرف حاصل ہوا اور آپ کا جو علمی مقام ہے اس کے انوار و تجلیات کو اپنے قلب و نظر میں سمانے کا مجھے موقع ملا اس کے بعد یہاں مدینہ منورہ میں بھی آپ سے میری ملاقات ہوئی اور پھر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزید بڑھتا چلا گیا آپ کی شخصیت اعلی سنت و جماعت میں بہت بڑی فیض رسا شخصیت ہے چونکہ جتنے بھی فیوز و برکات دینے کے ذرائع اور سورسز ہیں رب الجلال نے ان سب کی صلاحیت حضرت فیض ملت کو عطا فرما وہ اللہ کے فضل سے بہت بڑے مفسر بھی تھے محدث بھی تھے مدرس بھی تھے ان کا قلم بھی فیض بانٹ رہا تھا اور ان کی زبان بھی فیض تقسیم کر رہا تھا سبحان اللہ وہ جب خاموش بیٹھتے تھے تو ان کا کردار بولتا تھا اور جب وہ بولتے تھے تو پھر ان کے قلوم و معارف کی خوشبویں آترا بھی کھتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا کام لیا کہ آپ کے قلم سے لکھا ہوا ایک ایک صفحہ آل سنت و جماعت کے لیے ستاروں کے چراغاں کی مالک اور آپ نے جو بہاول کی سرزمین پر اپنے جامعہ میں پڑھایا اور بالخصوص جو دورہ تفسیر القرآن آپ نے کروایا دورہ حدیث کروایا اس کے ذریعے سے جو علماء تیار ہو کر پوری دنیا میں پھیلے وہ ایک مستقل آپ کی تحریک ہے جو مسلسل جاری ہے آہ. آپ کو رب الجلال نے خطابت کا بھی بڑا مؤثر صلیقہ عطا فرما رکھا تھا اور آپ کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے وہ دلوں کے اندر بہت زیادہ چاشنی بکھیرنے والا تھا اور چوتھے نمبر پر روحانی تربیت کے لحاظ سے مریدین کی اصلاح اور تصوف و طریقت کے لحاظ سے آمد الناس کی رہنمائی کرنا یہ چاروں بڑے طریقے رب الجلال نے یہ صلاحیت حضرت فیض ملت کو عطا فرمایا کوئی کسی لحاظ سے آپ سے منسلک ہوا اور فیض یاب ہوا کوئی کسی لحاظ سے منسلک ہوا تو فیضیاب ہوا اور کچھ وہ خوش نصیب ہیں جو چاروں طریقوں سے آپ سے فیض یاب ہوا لہذا یہ فیض مجسم کا جو ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ اللہ صدیوں تک جاری رہے گا اصل اس کا منبع مدینہ منورہ ہے مدینہ منورہ سے یہ و برکات آگے تقسیم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا انزل ایمان فسالت او دیا تم بے اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہنے نکلی حضرت عبداللہ بن عباس ردی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ماں ہے اس سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو کالے بادلوں سے بارش کی شکل میں برستا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے آپ فرماتے ہیں اس ماہ سے مراد وہ پانی ہے جو مدینہ مرورہ کے ابرے کرم سے اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا بس وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق پہنی تو یہ مدینہ منورہ سے جو فیض کے چشمے جاری ہوتے ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق, <وستح> مطابق وہی ایک چشمہ پاکستان میں ان چشموں میں سے ایک چشمے کا نام حضرت علامہ محور یہ ہے کہ آسما سے رب ضول جلال نے ہدایت علوم اور معرف رسول اکرم صلی اللہ وسلم کے قلب پر نور پر جو اللہ تعالی نے انعامات نازل کیے پھر آپ کے ساتھ جس کی جس انداز میں مناسبت ہے اسی طرح پھر اس کے دل کی وادی ان معارف کا سمندر بنتی ہے اور پھر آگے وہ سلسلہ یوں جاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے مَا سَلُمَا بَعَسَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ والعلم وَالْعِلْمِ كَمَا سَلِلْغَيْفِ الْقَسِيرِ کہ مجھے میرے رب نے دنیا میں بھیجتے وقت جو علم عطا کیا تھا اور جو ہدایت عطا کی تھی اس کی مثال یوں ہے جیسے کہ بارش ہوتی ہے आ, یعنی قطرہ نہیں بارش आ, ہے. आ, بارش आ, کے لفظ میں خود ہی ایک کثرت موجود ہے لیکن یہاں ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں وہ بارش جو موسلا دھار برسنے والی ہو مجھے رب نے ایسی بارش بنایا ہے اور پھر فرمایا کہ دھار ایک دو شہروں میں نہیں برستی نے جب اپنے فیوز و فرکات کو اور اپنے میلاد کو اپنی آمد کو کائنات میں اس انداز میں ان لفظوں میں خود بیان کیا تو آج سوالات کا ایک طرف سے رخ ہونا تھا کہ جب ہر چپے پہ آپ کے کرم کی بارش برسی ہے تو پھر کچھ لوگ محروم کیوں ہیں مم. کچھ پھر بھی ایمان سے خالی کیوں ہے تو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس سوال کا جواب بھی اشاد فرما دیا مم. تیری نظر خارزار شب مم. میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی مم. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چم کے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاط ان کے جواب تحریف کر چکی تھی ہمارے آکاشم no? نے فرمایا ہم نے تو برسنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن آگے ریزلٹ جدا اس لیے ہے کہ جس طرح ظاہری بارش میں بارش ہوتی ہے تو آگے زمین کا بھی ایک اپنا کردار ہے کہ اس میں قابلیت کتنی ہے اور اس کا انداز کیا ہے فرما ایسے ہی جو میرے علم اور ہدایت کی بارش ہے اس کے لحاظ سے دلوں کی زمین کا بھی ایک کردار ہے ہم نے اپنا کرم بھیجا یعنی verm... برستا نہیں دیکھ کر یہ انداز کے ہر جگہ میری رحمت کی بارش موسلا دھار برسی ہے فرما آگے فکانت مینہ تو جیسے ظاہری زمین کے لیے زہری بارش کے لیے ایک زمین میرا ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے قابلت الماء وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یعنی صرف اس کی سطح پر ہی پانی نہیں رہتا اس کے اندر بھی پانی چلا جاتا ہے اور دوسری وہ ہے جو جذب نہیں کرتی لیکن روک کے رکھتی ہے وہ تالاب بن جاتا ہے یا جھیل بن جاتی ہے تیسری وہ ہے جو نہ جذب کرتی ہے اور نہ روک کے رکھتی ہے اور پانی بارش کا آگے بہ کے چلا جاتا ہے تو ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امت کے سینے اس زمین کی طرح ہے جو میرا ہے تو ان کا کردار کیا ہے قابل تل وہ پانی کو جذب کرتے ہیں یہ سب سے بڑا طبقہ ہے امت کا کہ جو جذب کر کے جس طرح کا پانی تھا اسی طرح کا نہیں رہنے دیتے بلکہ اس سے کئی گنا اس کو زیادہ مفید بنا دیتے اب بارش کا پانی جو ہے وہ ایچ ٹو او ہائیڈروجن آکسیجن کا ایک مرکب ہے لیکن اس پانی سے تمہیں مالٹے کی لذت تو نہیں آتی آہ آہ نہ تمہیں کچھ سے خربوز آہ تربوز کی لذت آہ آتی ہے نہ کچھ سے آہ آہ آہ وہ پیئے آہ آہ تو تمہیں انار والا ذائقہ آہ آہ یا امورواری لذائیت ملتی ہے وہ پانی زمین جذب کرتی ہے تو جذب کر کے اللہ نے فرماتا اخرجنا بھی من کل سوارات ہم نے اسی پانی کو زمین کو یہ توفیق دی کہ اس نے وہ پانی جب واپس لوٹایا تو وہ کھجور انگورز تربوز اس صورت حال میں زمین نے تبدیل کر دیا تھا تو سرکار فرماتے ایسے ہی میری امت کے کچھ سینے وہ ہیں قرآن اور سنت جب وہ پڑھتے ہیں تو اپنے اندر اس کو جذب کرتے ہیں اور جب جذب کر کے واپسی ہوتی ہے تو اگر سینہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہو پانچ لاکھ مسائل بن جاتے ہیں امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ کا ہو تو فتح شریف بن جاتا ہے اور اگر حضرت یا نامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ راہ کا سینہ ہو تو وہ تفسیر قرآن اور سینکڑوں کتابوں کی شکل میں لوگوں کے لیے تیار ہوتا قرآن اور حدیث میں اس مضمون کو صرف ہمارے عقیدہ کے مطابق بیان کیا جا سکتا جو لوگ آپ صلی اللہ کے علم کو تولنا چاہتے ہیں وہ کیسے تول سکتے ہیں ارے ایک دیات میں ایک گھنٹہ جو بارش ہو اس کے قطرے کوئی نہیں گن سکتا <سؤال> اور جو پوری کائنات میں ہر وقت برسے <سؤال> اس کے قطر کو یہ کوئی شاعر کی رنگی میں نہیں یہ تو سرکار کا فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور پھر آگے فیض کے لحاظ سے کہ جو زمین قبول کرتی ہے اور یہاں بھی اب اس میں آج تک تم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو جب مالٹے کا جوس پیش کیا جائے وہ کہنے میں نہیں پیتا چونکہ یہ تو بدت ہے یہ تو ملاوٹ ہے میں تو وہ پیوں گا جو اصل آسمان سے اترا تھا کوئی ایسا تو نہیں ملے گا جس نے اس وجہ سے خربوز تربوز انار انگور کا بائیکاٹ کیا ہو کہ یہ وہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے بلکہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے اور میں ملاوٹ والی چیز نہیں پیتا آج تک تجھے ایسا کوئی نہیں ملا ظاہری بارش اور ظاہری زمین کی جو پیداوار ہے اس میں اختلاف نہیں ہے تو پھر سرکار جو مثال دے کر اس سے بڑی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں وحج کا علم اور مومن کا سینا اور اس سے نکلنے والا فکے اسلامی کا وہ ذخیرہ تو پھر فکے پہ عمل کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تو اس کی تقلید نہیں کرتے ہم ماننے والے نہیں ہیں یہ تو قرآن و سنت کے ایک علاوہ چیز ہے یہ علاوہ چیز نہیں جیسے آسمان سے اترا ہوا پانی ہی انگور کھجور خربوز میں ہے ایسے آسمان वाँ سے اترا ہوا علم ہی امام اعظم ابو حنیفہ کی سے کہا کے جو فیوز و برکات اس کے اندر موجود ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ساتھ پوری امت کا جو ریلیشن ہے علم کے لحاظ سے اور تصوف کے لحاظ سے وہ بیان فرما دیا کہ کچھ سینے وہ جذب کرتے ہیں جذب کرنا اجتحاد بھی ہے فقہ اور ساتھ ہی تصغف بھی ہے کہ ان کے صرف ظاہر تک علم نہیں رہتا علم ان کے باطن پہ بھی اثر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری زمین وہ ہے کہ جو جذب کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں کہ وہ اتنا بڑا عالم دین نہیں کہ منصب اجتہاد تک یا بہت بڑا جو آگے فیوز و برکات کا سلسلہ ہو بن سکے لیکن اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پانی کو جیسے بارش برستی ہے دامنے کو میں پتلی زمین میں وہ جذب نہیں کرتی لیکن جھیل بن جاتی ہے تالاب بن جاتا ہے تو ہمارے علیہ السلام فرماتا ہے یہ زمین بھی اچھی ہے سارے بو وہ سکاؤ وہرا کہ جب بارش نہیں ہوگی تو اسی حوض سے لوگ گھڑے بھر بھر کے لے جائیں گے سارے وہ پیئیں گے سکاؤ اوروں کو پلائیں گے وہ اور اپنے درختوں کو بھی وہ سیراب کرے گی فرمایا اس زمین نے بھی مجھ سے فیض پانے کا حق ادا کیا ہے اگرچہ پہلا वाँ مقام نہیں ہے لیکن یہ بھی تو مفید ہے اور اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یہ امت کی دو کیٹاگرز ہیں جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کے لفظوں سے ذکر کیا اور اس دوسری کیٹاگر میں ہر مومن سننی جو ہے وہ شمار ہوتا ہے چلو اگرچہ اسے سارا قرآن نہیں آتا اس کو ہزاروں احادیث نہیں آتی لیکن عقیدہ صحیحہ کی وجہ سے اور کچھ مسائل کی وجہ سے اس نے یقیناً کچھ نہ کچھ سٹور کر رکھا ہے اور ذخیرہ اس نے پہنچ ہے اب تیسری کیا ہے تیسری ہمارے آکا صلی اللہ فرماتے ہیں میں اس زمین سے بیزار ہوں کیوں فرمایا نہ جذب کرتی ہے اور نہ روک کے رکھتی ہے وہ کیسی زمین ہے وہ بنجر شور سیم زدہ زمین اور اس کا کوئی کردار نہیں تو ہمارے آکا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زمانے میں کوئی سیم زدہ گروپ یہ کہے کہ ان کے آنے سے کچھ ملا ہوتا تو ہمیں بھی ملتا تم کہتے ہو ان کے آنے کی عید ہے اور اتنی خوشیاں ہیں اور اتنا کچھ ملا ہے عید ہوتی تو ہمارے گھر بھی روشنی ہوتی تو سرکار کا فرمان سنا دینا کہ سیم زدہ زمین پہ کچھ نہیں اگتا یہ بنجر زمینوں کچھ نہیں ملتا آہ آہ سرکار نے تو اپنی بارش کے لحاظ سے کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن آگے اگر زمین ہی سیم زدہ ہو تو پھر اس زمین کا قصور ہے ہمارے آکاشلم کی رحمت جو ہے وہ تو آج بھی برس رہی ہے اس بنیاد پر ہم سنت و جماعت رسیب ہیں. اسی نصیب کے زیر سایہ ہم بیٹھے ہیں جس فیض کا ذکر قرآن اور سنت کی ان نصوص کے ساتھ میں نے کیا اور فیض ملت کے ارس میں کیا اور اس لیے کیا کہ ہم ایسے نہیں کہ ہم کوئی دور والے ہوں یا اجنبی ہوں بلکہ ہمارا پورا حصہ ہے اس زمین کے اندر اور وہ فیض کی ندیاں ہمارے سینے آج جم سہراب تو اسی چشمہ صافی سے اور ہمارے سینوں میں آج روشنی ہے تو وہی ہمارے آکاشلم جو چودہ سدیاں پہلے مکہ مکرمہ میں آپ کا چاند لو ہوا مدینہ منورہ میں جو نور پہلا آج بھی ہمارے دلوں میں جو چاندنی ہے وہ یقیناً تیبہ کے چاند کی چاندنی ہے اور کسی کے زیر سایہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے یہی پیغام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کا مجھے آج کی اس نشست میں آمد پر میں شکر گزار ہوں صحفزادگان کا انہوں نے یاد فرمایا اور میں حاضر ہوں اور دیگر بہت سے علماء کرام کی اور آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا میری دعا ہے رب الجلال ہمیں یہاں بار بار آنے کی توفیق دعوی آخر دعوی آخر دعوی آنے